وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء الحمد والسلام وقفہ وصلاۃ وسلم علیہباد اما بعد الم آباد من بلّمنشیطََ الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعضمی معامز الرسول قرآن مجید کا ساتواں پارہ ست المائدہ کے ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور وعزا سمعو کے عنوان سے جانا جاتا ہے اس کے بالکل آغاز میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر ہے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان نمایور شیطان کہ کو عدابت الخمر المائی کہ بے شک شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے یعنی انسان جب کسی کو مزدوری کے طور پہ کچھ دیتا ہے یا کسی اور معاوضے میں کوئی چیز ادا کرتا ہے تو اسے دکھ نہیں ہوتا لیکن جب کوئی چانس کی بنیاد پر اس سے لے جائے تو اس پر اسے غصہ آتا ہے اور اس غصہ غصے کی بنیاد پر وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے اور پھر وہ باہمی عداوت اور دشمنی کی بنیاد بن جاتا ہے اسی طرح شراب کے نشے میں دھت ہو کر انسان کسی پر کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے اور پھر بغض عداوت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شراب اور جوئے کے سلسلے میں اگرچہ پہلا حکم تو سورہ بقرہ میں آیا تھا ایک سوال کے جواب میں کہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ انہیں بتائیے کہ ان دونوں میں نفع کی چیزیں بھی ہیں اور نقصان کی بھی لیکن ان کے نقصانات ان کے منفات چیزوں سے بڑے ہوئے ہیں اشارہ تھا بعض آ جاؤ لیکن باقاعدہ منع نہیں کیا گیا تھا پھر سورہ نسح میں ایک قدم اور آگے بڑھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم شراب کی حالت نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا اس لیے کہ اللہ کو ناپسند ہے یہاں تک کہ تم اتنے سینسز میں آ جاؤ کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور پھر یہ آخری حکم ہے سورہ معاہدہ کے اندر کہ جس میں ارشاد فرما دیا کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور عدوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے اور نماز سے روکے تو بعض آتے ہو کہ نہیں اب ان الفاظ سے خام خواہ بعد دانشوروں نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں حرمت کا ذکر ہے ہی نہیں شراب کی حرمت کا کہیں نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے حالانکہ آپ غور کریں گے تو یہ اس سے زیادہ سخت حکم ہے کہ بعض آتے ہو کہ نہیں یعنی ایک چیز آج تک تو جائز تھی تم کر رہے تھے ہم نے اشاروں میں تمہیں منع کرنے کی کوشش کی لیکن تم بعض نہیں آئے اب باز آتے ہو کہ نہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے سوال کرنے سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا کہ مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ جو اگر تمہارے لیے واضح کرتے جائیں تو تمہیں بری لگیں اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کچھ چیزوں کو جان بوجھ کر واضح نہیں فرمایا تو تم خام ان کی خود کرید نہ کرو کہ تمہارے اوپر کوئی زیادہ سختی نہ آ جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ حج کرنے کے بعد پھر بھی حج کرنا میرے لیے لازم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اس نے پھر سوال کیا پھر سوال کیا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا کہ اگر میں نہ کر دوں تو پھر ایک خیر کا کام جو ہے اس کی بندش آ جائے گی اور اگر میں ہاں کر دوں تو قیامت تک کے لیے وہ فرض ہو جائے گا تو یہ ایک احتیاط ہے کہ جس کا صحابہ کرام کو حکم دیا گیا اور صحابہ کرام نے اللہ کے فضل و کرم سے بحثیت مجموعی اس احتیاط کو ملحوظ رکھا اس کے بعد حوت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سلسلے میں ذکر کیا گیا ان کے ایک تقاضے کا جو انہوں نے حوت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا لیکن اس واقعے کا ذکر ایک بڑے ڈرمائی انداز میں کیا گیا ہے کہ نقشہ کھینچا قیامت کا کہ حویت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہلے اپنے احسانات ان پر جتلائے گا کہ ہم نے تم پر اے عیسیٰ تم پر اور تمہاری والدہ پر یہ یہ احسانات کیے اس, اس طرح سے تم پر انعامات کی بارش کی تمہیں بڑے اعلیٰ حسیسی موجزات عطا کیے اسی بات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حفتیسہ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو حفیثہ علیہ السلام عرض کریں گے کہ رب العالمین میری کیا مجال تھی کہ میں کوئی ایسی بات کہتا کہ جس کا کہنے کا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا اور اگر فرض کیجئے میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا تو, تو تمام چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں نے تو اپنی قوم سے وہی بات کہی تھی جس کا تو مجھے حکم دیا تھا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگہ باندھ تھا ہاں انہوں نے جرم کیا ہے بہت بڑے جرم کا ارتقاب کیا ہے لیکن بہارال ہیں تو وہ تیرے بندے ان تو عزب عبادک اگر تو انہیں بخش اگر تو انہیں عذاب دے اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں یعنی اس میں بھی اشارہ ہے کہ اپنے بندوں کو سزا دے کر تو کیا دے گا وہ بات جو قرآن مجید کی ایک اور مقام پر فرمائی گئی ہے کہ ما یفاد اللہ و بذاب اللہ تمہیں سزا دے کر تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا کرے گا ان شکر تم و آمن تم اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ اور اس کے نبیوں پر ایمان لے آؤ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور پر بات ہو رہی ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا تو حفتیثہ علیہ السلام بھی قیامت کے دن یہی عرض کریں گے کہ ان تو ہوں فینہ ہوں کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں وہ ان تقف ہوں اور اگر تو انہیں بخش دے فینہ کا انتل عزیز تو تو بالا دست حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی یعنی عام جو دنیا میں صدر وزیر اعظم اور جو بھی بڑے بڑے منصب دار ہوتے ہیں وہ کسی قانون کے پابند ہوتے ہیں لہذا ان کو آئین میں اگر اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو معاف کر دیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور اگر آئین میں اختیار نہیں ہے تو وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العالمین ہے وہ مالک الملک ہے وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے لہٰذا اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا اے اگر تو انہیں بخش دے انکان تلا عظیز الحکیم تو تو بالا دست حکمت والا ہے اس آئے مبارکہ میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے حفت عاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز میں رات بھر اسی ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے ان تو بھوم فعن ہوں اعبادک وََ تقفر لحم فنکان الحکیم اور محظوظ ہوتے رہے حفت عیسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے اور اس میں بٹوین دا لائن جو اشارہ تھا وہ کیا تھا کہ اللہ میری امت تو میری امت کو عذاب دے کر کیا کرے گا مجھے معلوم ہے کہ میری امت بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہونے والی ہے اس سے بڑے بڑی بڑی کوتاہیاں ہونے والی ہیں لیکن اگر تم انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو تو بالادست حکمت والا ہے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم مکی صورتوں میں سے ہے اور بیس رقوؤں پر مشتمل اور ایک سو آیات پر مشتمل یہ صورت یک بارگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طویل خطبے کی شکل میں نازل ہوئی اور اسی کا یعنی اثر ہے کہ اس صورت کا اپنا ایک انوکھا انداز میں اس میں بڑا تیکھا پن ہے اور بڑی فلو ہے اس صورت کے اندر یعنی آیات میں ایک پر دوسری اور دوسری پر تیسری آیات جو ہیں وہ ایک ہی فلو کے اندر آتے چلی جاتے ہیں جیسے کوئی بڑا عظیم خطیب جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بولتا چلا جاتا ہے اور لوگوں سے خطاب کرتا چلا جاتا ہے اس کی پہلی آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن السلام کی رائے یہ ہے کہ یہ تورات کی پہلی آیت تھی بڑی عظیم آیت ہے الحمدللہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے نوٹ کی دیئے قرآن مجید کا آغاز بھی کلیمائے الحمدللہ سے ہوتا ہے اور اگر یہ واحد درست ہے تو پھر تورات کا آغاز بھی کلیمائے الحمدللہ سے ہوا تھا اللہ زی خلاق و جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وجالہ ظلمات و نور جس نے اندھیرے بھی بنائے اور روشنی بھی سم اللہ جین کفر و اس کے باوجود کافر اپنے رب کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں حالانکہ انہوں نے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا اس کے بعد ایک اور اہم مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کار ساز ہے انسان کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی راحت نہیں ملتی مگر اللہ کی اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے لہذا بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا وہیں امسز کو اللہ ہو بے در فلاں کا شف اللہ اور اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اس ضرر کو تم سے دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے اور وہیں امسز کا اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے فہو علاک الشعین قدیر تو وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ناظرین وہ بات ہے کہ جس کو اگرچہ ہم سب مسلمان تو مانتے ہی ہیں لیکن یہ بات یاد نہیں رہتی اور انسان کی بہت سی پریشانیاں اور غم اور دکھ جو ہیں وہ اسی ایک بات سے انسان کے حجاب کی وجہ سے ہیں کہ انسان کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ جو کچھ بھی مجھ پر بیت رہا ہے یہ میرے رب اس کی طرف سے آیا ہے اور اس کی پلاننگ ہے اس کا خیر ہے جو اس نے میرے پیالے میں میری جھولی میں ڈالا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر سورہ سریا چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے اور ایک طویل خطبے کی شکل میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی مکے میں قیام کے آخری سالوں کے اندر نازل ہوئی ہے لہذا اس میں یہ چیز بھی آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں قریش کے ساتھ جو رد و قدع ہے جو بحث و تمہیث ہے وہ بھی اپنے کنکلوڈنگ جو ریمارکس ہیں ان کی طرف بڑھ رہی ہے قریش کا تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ آپ ہمیں کو معزہ دکھائیں یعنی قرآن مجید کو تو وہ اللہ کا کلام ماننے کو تیار نہیں تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معاوضہ تھا تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کو حصہ معوضہ دکھاؤ یہ مکہ سرزبد و شاداب وادی بن جائے یہ فلاں پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے یہ یوں ہو جائے ہم دیکھیں کہ کو فرشتہ آسمان سے کتاب لے کر آ رہا ہے تمہیں ڈلیور کرتا ہے ہم مان لیں گے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور تم اللہ کے رسول ہو کیا ہمارے سامنے تم خالی ہاتھ آسمان پر چڑھو اور پھر ایک کتاب لیے ہوئے واپس آ جاؤ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ کہا گیا اس سرہ مبارکہ کے اندر کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یعنی اللہ کے خزانے میری ڈسپوزل پر ہیں اور میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازر فرمائی گئی ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم یعنی یہ خواہش رکھتے تھے اور آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ جب کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو اللہ تعالیٰ کو کیا اس میں رکاوٹ ہے کہ جب وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے کہ وہ میری سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میری رسالت کو ثابت کرنے کے لیے جیسے قوم سمود کے تقاضے پر وہ اونٹنی آگئی تھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے تقاضے پر کوئی حصہ موضاع دکھا دے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آیت نمبر پینتیس میں وین کان قبور علیہ کا اعراد ہوں فینستا ان تبتغی او فلار فما فتح یا بہم آیا بڑی سخت ثقایت ہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ان کا اے راج اتنا ہی گراں گزر رہا ہے اور تمہارے اندر طاقت ہے اس کی تو پھر لگاؤ سرنگ زمین میں یا لگاؤ سیڑھی آسمان پر اور ان کی مرضی کا معوضہ لا کر انہیں دکھا دو کیوں ہماری حکمت میں یہ معضہ اگرچہ ہم اس پر قادر ہیں نہیں ہے اس لیے کہ پھر ہماری سنت یہ بھی تو ہے نا کہ جب ہم کسی قوم کو اس کے تقاضے کے مطابق کو معوضہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ قوم انکار کرتی ہے تو پھر اس قوم کا حشر بھی تم نے دیکھ لیا کہ قوم و قوم ثمود پر کیا بیتی اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون آیا ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوئی وہ مضمون کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ میرے نبی ہیں میرے رسول ہیں لہذا آپ کو میری ہی انسٹرکشن کو فالو کرنا چاہیے اور میری انسٹرکشن کیا ہے جو چل کر تمہارے پاس آتا ہے تم اس کو گلے لگاؤ اور جو میرے پیغام سے منہ پھیرتا ہے تم اس سے منہ پھیر لو لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرد ایک مشن کیا گیا تھا اور وہ مشن تھا اللہ کے دین کو بالفیل غالب کرنا اور یہی آپ کی سیرت متحرہ کا حاصل نظر آتا ہے یعنی جہاں تک دعوت و تبلیغ کا تعلق ہے اس میں تو آپ کے لیے میسا میدان بہت وسیع تھا لیکن چونکہ آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ آپ عدل اجتماعی کو اس دنیا میں قائم کریں اور اللہ کے دین کو قائم کریں لہذا اس کے لیے آپ وسائل کو ڈھونڈتے تھے ایکسپلور کرتے تھے اور دوز ہو میٹر یعنی اس لیے کہ وہاں قبائلی نظام تھا جو سردار تھے جو اہم لوگ تھے آپ ان کی طرف توجہ کرتے تھے وہ آپ سے منہ پھیرتے تھے تو قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ ان کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہوا کریں ایک تو وہ بات یہاں پر کہی گئی ہے دہرائی گئی ہے اس صورت کے اندر بھی کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کی طرف متوجہ رہیں اور وہ لوگ کے جو آپ سے منہ پھیرتے ہیں آپ خام خواہ ان کے پیچھے نہ پھریں دین مطلوب ہے طالب نہیں ہے پھر اسی کے ضمن میں ایک اور بڑا خوبصورت مقام ہے پرانے مجید کا آیت نمبر چون میں مضمون آیا ہے نادرین میری گزارش ہوگی کہ آپ ذرا اس مضمون کو ضرور پڑھیے ویزا جا کر اللہ زینہ اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ کہ جو میری آیات کو مانتے ہیں یعنی مومن فق السلام علیکم <عَلَيْكُم> تو آپ ان سے کہیے السلام علیکم لیکن یہاں پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں تو ہمیشہ پہل فرماتے ہی تھے یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے سلام کرنے کا یہاں ویلکم کرنے کے معنوں میں ہے کہ جب آپ کے پاس اہل ایمان آئیں تو آپ انہیں ویلکم کیجئے اور ان سے کہیے قطب رب و مولانا نفسِ الرحمٰ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے أنه من عام منکم سوم بے جہالتن سمت من ممباد ہی واسلہ فن غفر تو جو کوئی بھی تم میں سے جذبات میں آ کر یا جاہلیت میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر وہ فوراً توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی ایک انداز کیا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی اس سے کوئی گناہ سزاد ہوا ہے تو آپ سے خیر تم ناپاک ہو دور رہو مجھ سے خبردار میرے قریب آئے تو ایک انداز کیا ہے کہ آپ گناہ گار کو بھی گلے لگائیں اور اس کو ری ایشور کریں کہ تمہارے رب نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے بس تم ایک جلدی سے توبہ کر لو اور اپنے آپ کو پاک کر لو اور اپنی اصلاح کر لو تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اور یہی بات آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت نمایاں نظر آتی ہے اس صورت کے مضامین میں سے ایک اور اہم مضمون جو ہے وہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں آیت نمبر 65 میں شاد ہوا کل حول قادر ولابا صاحم عذابم من فوق او من تخت ارج الکم او یلبسم شیان ودیقہ بادم باسا باد کہہ دو کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے یعنی آسمان سے عذاب کی صورتیں ہیں آندھی آ جائے بارش آ جائے پاؤں کے نیچے سے عذاب کی صورت غزلہ آ جائے سیلاب آ جائے اور یل شیان یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا ایک دوسرے کی عداوت کا مزہ چکھا دے تو ناظرین یہ بڑی گھناؤنی صورت ہے اور وقتاً فوقتاً ہمیں اللہ تعالیٰ مختلف عذابوں سے جنجوڑتا ہے اور خاص طور پر یہ عذاب اس سے بھی ہم دو چار ہوتے رہتے ہیں باہمی خانہ جنگی سے لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے انفارچونیٹلی ہم وہ نتیجہ نہیں نکالتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب پر کوئی ہم پر برسے وہ آسمانی عذاب کی شکل میں ہو زمینی عذاب کی شکل میں ہو یا باہمی خانہ جنگی کے عذاب کی شکل میں ہو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اپنی اصلاح کریں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں اس کے بعد اس سرح وبارکہ میں حبت ابراہیم علیہ السّلام کا ذکر آیا ہے قدر تفصیل کے ساتھ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یاد کرو جب نے علیہ السلام اپنے والد آظر سے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی آیت نمبر قرآن مجید میں سر نام کی اس آیت میں آیت نمبر پچہتر میں آزر آیا ہے تو تورات میں حضرت ابراہیم کے فضل کا نام تارے آیا ہے اب ہماری قرآن مجید کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں دیے ہوئے نام کو صحیح سمجھیں اور جو کسی دوسری تحریف شدہ کتاب میں آیا ہے اس کو صحیح نہ سمجھیں لیکن اگر ہمارا اصرار ہو تو پھر کوئی نہ کوئی تطبیق کی شکل نکالیں کہ قرآن مجید کی دی ہوئی انفارمیشن جو ہے وہ فائق رہے اور وہ تطبیق یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد متخانے کے بڑے انچارج تھے جیسے ہمارے ہاں مسجد کا جو بھی انچارج ہوتا ہے وہ مولوی کہلاتا ہے ہندووں کے ہاں مندر کا جو بھی سپروائزر ہوتا ہے وہ پنڈت کہلاتا ہے عیسائیوں کے یہاں پادری کہلاتا ہے یہودیوں کے یہاں ربائی کہلاتا ہے تو اسی طرح آزر جو تھا یہ ایک منصب تھا نام اس کا جو بھی ہو ممکن ہے تارے ہی ہو لیکن وہ حضت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور وہ مشرق تھا حضت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت و تبلیغ کیسے کی وہ تو انشاء اللہ ہم جب پہنچیں گے سولویں پارے میں سورہ مریم کے اندر تو اس کی تفصیل آئے گی لیکن یہاں صرف اس کا صرف خلاصہ آیا ہے یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آظر سے کہا عطا تخذ و اسنامن عالیہ حتاً حیرت کی بات ہے کہ آپ ان بتوں کو خدا مانتے ان ارا کا وقومہ کا فیض غلال مبین میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو گنا گون صلاحیت عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک خاص بات یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پوائنٹ ثابت کرنا خوب آتا تھا ہی نیو ہاؤ ٹو ہز پوائنٹ ٹو میک ہز پوائنٹ اسی میں یہ بات جو ہے وہ اس صورت میں نقل کی گئی ہے کہ چونکہ ان کی قوم کو پرست تھی ستاروں کی کرتی تھی سورج کی چاند کی ستاروں کی لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا ان کے سامنے یہ بات ان پر واضح فرمائی کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے کسی کام کے نہیں رات ہوئی ایک ستارہ جو ہے وہ آسمان پر چمکنے لگا تو انہوں نے کہا اچھا, اچھا اچھا اچھا یہ میرا رب ہے یعنی یوں پوز کیا ان کے سامنے کہ وہ اس کو اپنا رب سمجھتے ہیں فلما فلاں اور جب وہ ڈوب گیا قالا لا احب العافلین تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا پھر چاند ظاہر ہو گیا تو کہا کہ ہاں یہ چاند جو جی ہے یہ بہت روشن ہے یہ میرا رب ہوگا لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا نہیں میں اس سے بھی پیار نہیں کر سکتا میں اس کی پرستش بھی نہیں کروں گا پھر سورج طلوع ہو گیا تو کہنے لگے حاضہ اکبر یہ بہت بڑا ہے یہ میرا رب ہوگا ہو نہ ہو یہی میرا رب ہے لیکن جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے نعرہ لگایا انی وجہ تو وجہ عل اللہ فخر یہ ڈوبنے والے غروب ہونے والے ان سے میں پیار نہیں کر سکتا میں پوری توجہ کے ساتھ اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں پھیرتا ہوں اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ومانا مزا مشرقین اور میں ہرگز مشرک نہیں ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا اس صورت کے آخر میں بہت گلوریس انداز میں بیان فرمائی گئی ہے فرمایا بدی اس والا اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بدی ہے بدی کہتے ہیں اس کریٹر کو کہ جو فرام نتھنگ کوئی چیز کریٹ کرے یعنی ایک تو یہ میز بنا لکڑی موجود تھی چپ بورڈ موجود تھا اس سے یہ میز بن گیا لیکن تو کریٹ سم فرام نتھنگ یہ ہے ابدا تو اللہ تعالیٰ بدی ہے اس کائنات کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے انا یقون لہو ولاد ان بھلا اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی یعنی جب بھی آپ بیٹے کا تصور کریں گے تو پھر لازماً آپ کو کوئی اس کا میٹ اس کی کوئی بیوی اس کا کوئی اپوزٹ فیمیل بھی تلاش کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا سیگا استعمال کیا جاتا ہے وہ مذکر ہے لیکن میل نہیں ہے جب آپ اللہ کو میل مانیں گے تو پھر اس کی کوئی فیمیل بھی آپ کو ماننی پڑے گی تو اس کی کوئی فیمیل نہیں ہے عیسائیوں سے اصل میں یہی بہت بڑی جو کوتاہی ہوئی ہے کہ وہ ایک نقطے کو نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن فیا کن سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فکی پیدائش چونکہ بن باپ کی ہو گئی اور وہ یہ نہیں جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ جو عام ہماری تخلیق کا نظام ہے یہ بھی اللہ نے بنایا تھا اور اگر اللہ چاہتا تو انسان کی تخلیق کا نظامی بغیر باپ کے پیدا بنا دے اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جب چاہے جو مرضی کر دے اس کے لیے صرف ضرورت اس کو کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا یا ہو جاتا ہے تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اب چونکہ اس بات کو وہ نہیں سمجھ سکے لہذا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کبھی وہ اللہ کو لے آئے کبھی جبراعید کو لے آئے معاذ اللہ سما معاض اللہ تو فرمایا اللہ تدرک البسار آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی بہو ابسار ہاں اللہ جو ہے وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے پھر توحید کا یہ مضمون بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سورج کے عقید تک چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تھا فنوائے آخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمی